شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کافرون کے جو اللہ کے دشمنوں سے بے کاٹ کرتے ہیں ان کو بشارت کس کی اور نصرت کی فتح کی اجاز اللہ والفتح خلاصہ بشارت فتح فرائض دائی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جا نصر اللہ والفتح بشارت فتح مکہ میرے عزیز اس صورت کا نام صورت نصر بھی ہے اور اس صورت کا نام صورت تودی بھی ہے کیا الودا کرنا حضور الودا ہو رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ صورت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 اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہوتا اللہ کے دین کے اندر جوک در جاؤ اور سب بے, بے حمد رب کا فرائے زدائی حضور کے فراض میں سے یہ ہے کہ پاک تصبی پڑھنا ساتھ حمد رب اپنے کے سب نمبر ایک حمد نمبر دو واسطہ پھر ہو اور استفار کرتے رہو نمبر تین ان کان طبا اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں مہربان ہیں یہ تو اس وقت کہ